وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعلی نے صورت النجم میں آدمی کے عمل اور اس کی جزا دنیا کی سائی دنیا کی کوشش اور اس کوشش کی آخرت میں جزا کے سلسلے میں چار قاعدے ذکر کیے چار وعدے چار حقیقتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان چار آیتوں میں ذکر کی اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی خوبی یہ ہے اس کا کمال یہ ہے کہ بہت ہی کم الفاظ میں بہت ہی اونچی اور بہت بڑی بات اللہ تعالی بیان کرتا ہے وہ رب العالمین ہے اور اس نے انسان کو بولنا سکھایا وہ جانتا ہے کلام کیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ کم سے کم الفاظ میں زندگی کی بڑی سے بڑی حقیقت کو بیان کیا جائے انایتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے عمل اور آفرت میں اس کی جزا سے متعلق چار وعدے کیے ہیں چار حقیقتیں بیان کی ہیں چار بنیادی قاعدے ذکر کیے ہیں ہمارے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے کہ چاروں قاعدوں پر ہم ذکر کریں آج کے اس درس میں آج کی اس گفتگو میں اگر اللہ تعالی آسانی پیدا فرمائیں تو ان میں سے دو قاعدے جو آدمی کے عمل سے متعلق ہیں اس کے بارے میں کچھ تحقیقی اور کچھ غور فکر والی گفتگو کی ہم کوشش کریں گے بچے ہوئے دو جو قاعدے ہیں جو جزا سے متعلق ہیں انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں ذکر کریں گے آیتیں کیا ہیں بذاحی بہت ہی سادہ اور آسان الفاظ میں ہیں لیکن اگر اس پر غور کیا جائے تو بہت سارے مسائل بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا الفاظ ہیں قرآن کریم میں غور کرنا اس کی آیات کا سمجھنا یہ خدے کی عبادت ہے اور اس عبادت کا آکرت میں اجر تو ہے ہی لیکن دنیا میں اللہ کی طرف سے غور و فکر کی جو روشنی انسان کو ملتی ہے وہ کہیں اور سے نہیں مل سکتی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے ام لم یونب با بیما فی سخ فی ایک آدمی کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے جس کے اندر خرابی ہے میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا اور نہ ہمارا درخت میں ختم ہو جائے گا اور اس آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام لم یونبا کیا اس کو یہ خبر نہیں پہنچی ہے بیما فی سی موسا کے موسا کے صحیفے میں صحیفوں میں کیا بات ہے صحیفہ اس کی جمع سحف ہے صحیفہ کہتے ہیں بکلیٹ کو چھوٹی سی کتاب کو کتاب چاہ جس کو ہم کہتے ہیں کیا اس آدمی کو جو ایسا اور ایسا ہے برا ہے کیا اس کو موسا کے صحیفوں میں جو باتیں تھیں کیا اب تک اس کو پہنچی نہیں ہے وہ ابراہیم الروی وقفہ اور ابراہیم ابراہیم کے صحیفوں میں جو حقائق جو تعلیمات جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی چھوٹی چھوٹی کتابیں جو پرچے اللہ کی طرف سے ملے تھے اس میں جو باتیں بیان ہوئی تھیں کیا اب تک اس کو نہیں پہنچی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا وہ ابراہیم الودی وفا اور اس ابراہیم کے صحیفے اس کو نہیں پہنچے اللہ وفا جس نے وفا کی جس نے تمام کیا وفا کے بارے میں صحابہ اور تابعین سے دو باتیں ملتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا چیز میں وفا کی کس چیز کو پورا کیا وفا کے معنی ہوتے ہیں کمپلیٹ کرنا پرفیکٹلی کرنا پورا کرنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا چیز کمال درجے میں کی دو باتیں علماء نے ذکر کی ہے ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے جو بھی حکم ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی اس حکم کے پورا کرنے میں پیچھے نہیں ہٹے جو بھی اللہ کی طرف سے حکم آیا جو بھی آزمائش ابراہیم علیہ السلام پر آئی کمال درجے میں ابراہیم علیہ سلاۃ السلام نے اس میں اپنی ثابت قدمی کا ثبوت دیا ایک تو یہ کہ انہوں نے پورا کر دکھایا اللہ کے ہر حکم پر چل کے اپنی اللہ کے آگے بندگی کو ثابت کیا ظاہر کیا نمبر دو وفا دعوت کے پورے پورے, پورے پہنچانے کے معنی میں ہے وہ ابراہیم الوی وفا کہ اور وہ ابراہیم جس نے وفا کی اپنے منصب سے جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے سونپی گئی تھی دعوت کی تبلیغ کی اس دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داری کو پورے طور پر نبھایا حق کو لوگوں سے چھپایا تھی تو یہ دو باتیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہاں جو کہا گیا کہ اور ابراہیم جنہوں نے وفا کی پورا پورا کیا معاملہ تمام کیا تو ایک تو یہ کہ جو اللہ کا حکم آیا اولاد کو اپنے ہاتھوں ذبا کر دو خواب میں دیکھ رہے ہیں پیچھے ہٹے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق انسان کی آخری حد اپنے ہاتھ سے چھری چلا دینا وہاں تک کہ اپنی اولاد کو ذبا کر دیا ہے یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو ایسا کرنے سے بچا لیا اور اولاد کو محفوظ رکھا اللہ کی طرف سے ان کو بتایا گیا کہ اپنی اولاد کو اپنی بیوی کو چھوڑ دو ریگستان میں مکہ کی وادی میں جہاں پر کچھ اگتا نہیں ہے کوئی بستا نہیں ہے آزمائش ہے اتنی بڑی آزمائش ہے محبوب کو ترک کرنا کتنا سنگین ہوتا ہے اولاد بڑھاپے میں ملی ہے اور اتنی اچھی بیوی جو ہر بات میں فرمبرداری کرنے والی اللہ کی طرف سے حکم آیا ان کو لے جاؤ بساؤ وہاں پہ تو پیچھے نہیں ہٹے بلکہ اللہ کے حکم سے اپنی اولاد کو اپنی بیوی کو مکہ کی وادی میں لا کر بسا دیا جہاں پر کچھ اگتا نہیں تھا بی ایک ایسی وادی میں جہاں پہ کچھ بھی اگتا نہیں ہے غیری ذرعن جہاں پر کوئی کاشتکاری نہیں ہو سکتی کچھ اگی نہیں سکتا جہاں پر زندگی کے اسباب نہیں ہیں وہاں پر زندگی اللہ تعالی نے بسانے کے لیے کہا کہ چھوڑو وہاں پہ لے جا کے باپ کو دعوت دی باپ نے کہا ابراہیم یہ دعوت دینا چھوڑ دینے تو پتھر مار کے ختم کر دوں گا تجھ کو مَلِيَّا تجھ کو میں رجم کر دوں گا پتھر مار بار کے چھوڑ مجھ کو چھوڑ میرا پیچھا کہا قال سلام علیہ سلام علیہ ساستغفر رب ربی میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا باپ نے جب کہا نہیں رہنا ہے آپ نکل جاؤ میرے گھر سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کو اپنے باپ کو اپنے سماج کو معاشرے کو چھوڑ کے وہاں سے نکل گئے جب بھی زندگی میں آزمائش آئی ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش پہ پورے اترے یہاں تک کہ حق کی دعوت جب دی توغید کی دعوت دی بادشاہ وقت کا دشمن ہو گیا نمرود اور کہا کہ جلاؤ آگ جلاؤ اور آگ جلا کے اس آدمی کو اس نوجوان کو اس میں ڈالو جو ہمارے بوتوں کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے جس نے ہمارے بوتوں پہ ہاتھ اٹھایا ہے سب نے جمع کر کے پبلک جمع کی آگ جلائی اور منجنیس میں کیٹاپل بولتے ہیں اس کو منجنیس میں ان کو رکھ کے آگ میں ڈال دیا اللہ کی طرف سے مدد آئی خلنا رکونی بردن وہ سلام ابراہیم اللہ نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا ہے نصرت نصرت استقامت کے بعد ہوتی ہے اس کو یاد رکھیے اللہ کی نصرت اس کی قیمت کیا ہے استقامت آدمی جب آزمائش میں جمتا ہے اور اللہ کے حکموں کو توڑتا نہیں ہے شراط مستقیم کو چھوڑتا نہیں ہے تو اللہ کی مدد ملتی ہے کیوں اس لیے کہ ملتی مدد کہاں پہ ہے سراط مستقیم پہ اب بتائیے آپ کو جانا ہے کچھ خریدنے کے لیے آپ دکان والا راستہ چھوڑ کے مکان والا راستہ لیں آپ کو چیز ملے گی نہیں ملے گی کیوں وہ چیز وہاں ملتی ہے اللہ کی مدد کہاں ملتی ہے اللہ کی مدد ملتی ہے شراط مستقیم پر ابراہیم علیہ السلام سب سے کٹ کے اللہ کے ہو گئے اللہ تعالی بھی ابراہیم علیہ السلام کا ہو گیا جو پورا پورا اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو بدلا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے ہمارا درد کا موضوع دوسرا ہے تو ابراہیم اللہ وفا اور اس ابراہیم کے صحیفے کیا اس کو نہیں پہنچے اللہ وفا جس نے وفا کی اللہ کے احکام اور اس کی تبلیغ کے سلسلے میں کیا تھا ان صحیفوں میں چار باتیں اور آگے بھی ہیں تو چار باتیں میں ذکر کروں گا وہ آگے کی باتیں کسی اور درس میں ہم لیں گے آج ہم دو باتیں لیں گے چار باتیں میں ذکر کرتا ہوں چار قاعدے آخرت کے کیا ہیں عمل اور جزا کے اللہ تزیر تم وزرا اخرا کوئی بوجھ کا اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا آخرت میں کسی آدمی کے گناہوں کا بوجھ کوئی دوسرا آدمی نہیں اٹھائے گا ہر ایک کا گناہ اس پر ہوگا کوئی اپنا گناہ دوسرے پر نہیں ڈال سکتا ہے اللہ تاز وزراخرا نمبر ایک قاعدہ نمبر ایک نمبر دو وہ اللہ سلیم انسانی اللہ اور آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے خود کوشش کی ہے یہ نمبر دو قاعدہ ہے ایک کسی کے گناؤ کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا نمبر دو کوئی آدمی اپنی کوشش سے کسی اور دوسرے کی کوشش کا مالک نہیں بنے گا اس کے لیے اسی کی کوشش کی جزا ہے وہ اپنی ہی کوشش کا مالک ہے اپنے ہی عمل کے ثواب کا حقدار ہے وہ اور وہ اپنی کوشش کو یقیناً ان قریب دیکھ لے گا یعنی اس کی کوششیں بہت ساری نیکیاں کیا تو کہا کہ کیا معلوم ایسا نہیں اللہ نے کہاں ڈال دی معلوم نہیں مل رہی نہیں میں نے بہت کچھ کیا تھا اس میں تو لکھا ہوا ہی نہیں کچھ نہیں وہ ان سایہ سو اور جو کچھ کوشش اس نے دنیا میں کی ہے جو کچھ امال اس نے کیے ہیں یقینا وہ ہر عمل دیکھ لے گا اور نمبر چار ثم مایو جزا الجا پھر بھرپور پورا پورا بدلا اس کو دیا جائے گا ایسا نہیں کہ ہاں بہت اچھا کیے اور کیا کچھ نہیں واپس جاؤ جزا پوری ملے گی تو چار قاعدے آخرت کے دیکھا جی بات ہے کتنی اونچی بات ہے دو کا تعلق عمل سے ہے دو کا تعلق جزا سے ہے کیا ہے نمبر ایک کوئی گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر ایک کے اوپر کس کا بوجھ ہوگا اپنا نمبر دو یہ ہوا گنا کا اب نیکی کا آدمی اسی کا مالک ہے اسی نیکی کا مالک ہے مستحق ہے جو اس نے خود کی ہے دوسرے کی نیکی پہ نانا جی مٹھائی پہ اس کے دادا جی کے فاتحہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو خود اس نے کیا ہے وہ اس کا مالک ہے نمبر تین ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے کچھ کیا ہو اور آخرت میں اس کو وہ چیز ملے ہی نہیں وہ چیز اس کی لکھی بھی نہ ہو وہ چیز مٹ جائے کوئی ایک نیکی اور ایک گناہ ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ چھوڑے گا ہر ایک چیز لکھی ہوئی وہ پائے گا پائے گا دیکھ لے گا انیہ وہ ان قریب مستقبل میں آخرت میں اپنی کوشش کو دیکھ لے گا اور نمبر چار الزا الوفا اور پھر بھرپور جزا اس کو آخرت میں مل جائے گی ایسا نہیں ہوگا کہ زندگی بھر اس نے ڈیڈیکیٹ کی دین کے لیے آخرت کے لیے اللہ کے لیے بہت نے کیا کی اور آخرت میں کچھ تھما کے دے دیا چلو بس اتنا ہی تم کو کیا اتنا پوری زندگی لگایا نا میں لیکن کیا دے دیا اس کو چھوٹا موٹا کچھ دے کے چھٹی کر دی ایسا ہوگا جزا میں جزا وہ دے عمل دیکھ لے گا کوئی عمل اس سے ضائع نہیں کیا جائے گا اور دو جزا بھرپور ہوگی گھٹیا نہیں ہوگی دنیا میں آدمی مہینہ بھر کام کیا کسی کے یہاں پہ اور اس کے بعد تنخواہ دیا اتنا ہی پھر تو کیا پورا دو کیا پورا گلا تیرے ہاتھ میں دوں اتنا ہی اگلی بار دیکھیں گے بہت سارے لوگ بہت کچھ محنتیں کرتے ہیں لیکن محنت کے مطابق بدلہ نہیں ملتا ہے یہ دنیا ہے آخرت میں ایسا ہوگا کیوں نہیں ہوگا بھائی اس لیے نہیں ہوگا اس لیے کہ جو بدلہ دینے والا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے کہ کون کتنا حقدار ہے اور اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے کہ دینے میں کم پڑ گیا اور وہ سخی ہے کہ دیتا ہے تو حق سے زیادہ دیتا ہے اس کا فضل ہے زیادہ دیتا ہے تو دینے والا ہے تو آخرت میں بھرپور جزا ملے گی تو یہ بات کے جو جزا والے ہیں یہ ہم بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے دروس میں اس لیے کہ یہ دکھتا چھوٹی چھوٹی آتے ہیں لیکن اس کا مواد جو ہے بہت زیادہ ہے آج ہم پہلے دو حصوں پر غور کریں گے نمبر ایک کہ اللہ تزیر تم وزرا اخرا کوئی گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس کے کیا معنی ہے اور اس کے ذمہ میں کتنی شاخیں آتی ہیں نمبر دو دوسرا اللہ آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی اس کے اندر میں کیا کیا باتیں آتی ہیں یہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سورہ النجم کی آیت نمبر 36 سے لے کر 41 تک ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں پہلے نقطے کو پہلے قاعدے کو پہلے قانون اور پوائنٹ کو ہم دیکھتے ہیں نمبر ایک اللہ تذر تعزیر وزرا اخرا کوئی وضر وزر کے معنی عربی زبان میں بوجھ کے ہوتے ہیں وزر کے معنی بوجھ کے ہوتے ہیں اور اللہ تذر ہوا زیرا بوجھ اٹھانے والا وہ اللہ تعزیر ہوا زیرا تم کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ کسی انسان نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. دوسرے کا گناہ اس پر ڈال دیا اسی لیے قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا امام ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے لمبی روایت ہے وہ دور تک دیکھے گا 99 دفتر اس کے دکھیں گے گناہوں کے 99 ڈپارٹمنٹس دفاتر اس کو دکھائی دیں گے गुना گنا, گنا گنا سب کالے ڈر جائے گا وہ دیکھ کے اس سے پوچھا جائے گا کہ کامن کاتبین نے کتبت الحافغل تیروں پر کوئی ظلم تو نہیں کیا ان لوگوں نے زبردستی ان کو بہت چیڑ تھی اس سے اس کے خلاف زبردستی دن بھر یہی تو لکھتے نہیں رہتے تھے اس سے پوچھا جائے گا مکھا ختبت الحاف کیا دو جو تیرے لکھنے والے ہیں ایک نیکی کا لکھنے والا ایک گناہ کا لکھنے والا کہیں تیرے اوپر ظلم تو نہیں کر دیا ان لوگوں نے کہ زبردستی کچھ تیرے سر من دیا ایسا تو نہیں ہے بولے گا نہیں اس سے پوچھا جائے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے بولے گا نہیں اس سے کہا جائے گا تیری کوئی نیکی ہے ڈر جائے گا ڈر کیوں جائے گا, گا، گنا اتنے اور نیکی ایک بھی نہیں ڈر جائے گا اسے کہا جائے گا لیکن تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے اور آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا اس کو بلایا جائے گا احضر تیرا جو وزن کا میزان ہے نیکیاں اور گنا تلنے کی جگہ ہے ترازو ہے چل ادھر وہ آئے گا دیکھے گا ایک پرچی لائی جائے گی اشحد اللہ الہ الا اللہ اللہ وہ ان محمد رسول اللہ الا کے ایک پرڈے میں نیکیوں کے رکھا جائے گا اور سارے گناہ اس کے دوسرے پڑے میں رکھے جائیں گے وہ کہے گا کہ ایک پرچی کیا کام کرے گی یہ پرچی کیا ان کے, ان کے مقابلے میں کیا کام دے گی اسے کہا جائے گا تیرے اوپر ظلم نہیں ہونے والا ہے یعنی اتنے گنا کی وجہ سے تیری نیکی نظر انداز کر دی جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے گناہ ہے نیکی ہے تلے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ ایک نیکی رکھی جائے گی ایک پرڈے میں اور وہ سارے گناہ رکھے جائیں گے دوسرے پرڈے میں تو وہ گناہ کا پلڈا ہلکا ہو جائے گا اور وہ نیکیوں کا پلڈا بھاری ہو جائے گا اس کا کلمہ اتنا پاورفل ہوگا ڈوبتا ہوا کیسا چلاتا زور سے تو ایسا اس نے اللہ سے اخلاص کے ساتھ میں کلمہ پڑا ہوگا تو اس کا پاور اتنا زیادہ ہوگا کہ گناہ کے مقابلے میں وہ بھاری ہو جائے گا ہر ایک کا ایسا نہیں رہتا ہے اس لیے ہمارے کلیمے کے الفاظ کی قوت کے ساتھ اس کے پیچھے ایمان کی قوت زیادہ پاورفل ہونا چاہیے تجوید سے سیکھ لیا لیکن دل میں اس کی مضبوطی اگر نہ ہو تو وہ کلمہ وزنی نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ دیکھیں عرب کے لوگ زیادہ عربی میں اچھا پڑھ سکتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیکن کلمہ وہ ہے جس کے زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ زندگی میں دین دل میں بھی وہ اتنا مضبوطی سے بیٹھا ہوا بہرحال تو کسی پر گناہوں کا بوجھ جو ہے زبردستی کسی کا گناہ نہیں ڈالا جائے گا چلو یہ آدمی برا ہے یہ آدمی اچھا ہے اس کی ایک غلطی ہے ایک کام کرو اس کو پورا زیرو ڈیفیکٹ بناؤ اس کا ایک گنا لو اس کے اوپر ڈالو بھائی سبھی تو ایک اندر ہی ہے ایک گنا سے کیا فرق پڑنے والا ہے ایسا کریں گے نہیں قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی پر دوسروں کے گناہ ڈالے جائیں اللہ کی طرف سے فائدہ ہے کہ دوسروں کے گناہ نہیں ڈالے جائیں آج کتنی جی بات ہے آپ سوچئے عیسائیوں کا ایک عجیب عقیدہ ہے اس کو اوریجنل سن کہتے ہیں تو میں وہ بھی لے رہا ہوں اس کو اوریجنل سن کہتے ہیں اوریجنل کا مطلب بہت اچھا نہیں ہوتا ہے شروعات کے اعتبار سے اوریجن کیا ہے اس کا سن بھی اوریجنل رہتا ہے ڈپلیکیٹ اور ایسا نہیں ہوتا. کے سے ہے ابتدا کے اعتبار سے پہلا گناہ ان کے نزدیک آدم علیہ السلام کو جب پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا پھر بھی انہوں نے کھایا تو یہ گناہ ہو گیا اب اس گناہ کا اثر ان کی اولاد میں بھی آ گیا ساری انسانیت گناگار ہو گئی ہر ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناگار ہوتا ہے ان کا عقیدہ عیسائیوں کا تو اب اس کے پراشچ کے لیے فارمولا کیا ہے فارمولا دیا گیا کہ ایک ایک دم نیک انسان جو ساری انسانیت میں اچھا انسان اس دور کا عیسا علیہ السلام ان کو سولی دے دی گئی اور سب کے پاپ ان کے سر پہ ڈال دیے گئے میں سمجھتا ہوں بلی کا بکرا اسی سے نکلا ہے کیونکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ عیسا علیہ السلام ان کے لیے گوٹ جو تھے یعنی بکرا تھے دمبا تھے جس کو گناہوں کے بدلے میں فدیے میں قتل کیا گیا سلوڈر کیا گیا اور سارے لوگوں کے گناہوں کا یہ کیا بن گئے پراشچ بن گئے بھرپائی بن گئے فیدیا بن گئے اور لکھا ہوا لوگوں کی کتاب تو سب کے گناہ کس پہ آ گئے ایک نیک انسان پر اللہ کا ایسا قاعدہ نہیں ہے آپ بتائیے دنیا کی اتنی بڑی آبادی پڑھی لکھی آبادی کتنے ڈاکٹر ہوں گے کتنے سائنسداں ہوں گے کتنے بڑے بڑے لوگ ہوں گے یہ عقیدہ مانتے یہ ظلم ہے اسلام پہلا قاعدہ ہم کو یہ سکھاتا ہے آسرت کے بارے میں ولا تزیر واضح وزرا اخرا کہ کوئی گنا کا بوجھ اٹھانے والا اس کے اپنے گنا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وہ آدمی اپنے ہی گنا کا بوجھ اٹھائے گا اسلام میں ہے کہ آدمی گنا کرتا ہے تو اس کا گنا وہ کسی اور پر ڈال ہی نہیں سکتا ہے ایک کام کرنے کا گنا تو لیتی ایک نیکی دے بیلنس خرید بیچ سکتے ہیں نیکی گنا نہیں کر سکتے ورنہ گریب لوگ بےچارے دوسروں کے گنا لے لیتے آدمی اپنی کڈنی بیچ دیتا خون دے دیتا مجبوری میں کچھ بھی کر لیتا آپ جہالت میں آ کے آدمی دوسروں کے گنا خرید لیتا پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے جہنم کی آگ خرید لیتا کچھ چیزیں اللہ نے یہ اللہ کا احسان ہے بندے کے اوپر ہم چاہیں بھی تو دل کی دھڑکن کو بند کر کے نہیں سوچتے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے سو جاؤ بند کر کے سو سکتے ہیں نہیں ناک بند کر کے سو سکتے ہیں نہیں سانس آٹومیٹک چالو رہے گی کچھ چیزیں بندے کے اختیار میں نہیں ہے یہ اللہ کا احسان ہے بندے کے اوپر دیکھیے بندہ جاہل ہے اپنے ہی خلاف کچھ نہ کچھ بعض اوقات کر لیتا ہے جس سے خود مصیبت میں آ جاتا ہے کوئی آدمی کسی دوسرے کے گناؤ کا بوجھ لے نہیں سکتا ہے. چاہے تو بھی نہیں لے سکتا ہے. کوئی کسی پر گناہ کا بوجھ ڈال نہیں سکتا ہے جس کے گناہ اسی کے سر پہ رہیں گے یہ قاعدہ اللہ کی طرف سے اللہ تزیر واضح اخرى کوئی گنا کا بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گنا کا بوجھ نہیں اٹھائے گا عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ آدمی پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کے پیٹ سے جو پہلے ماں باپ ہیں آزم و حوا ان کا گناہ اس پر ہوتا ہے اسلام کا عقیدہ ہے, نہیں ہے اس کل مولود ان یو لا حدیث میں بخاری مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مولود پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے پاک صاف ٹرو نیچر پر پیدا ہوتا ہے ایسی فطرت کہ جس کو جیسا موڑا جائے گا دین کی طرف لایا جائے گا ریزسٹنس نہیں ہوگا کاغذ کی طرح ہوتا ہے آپ اس پہ اسلام لکھ دیں کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگا پھر اس کے بعد اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں تو جیسے ماں باپ ہوتے ہیں جیسی تربیت ہوتی ہے وہ ایسا بچہ بنتا ہے اسلام میں پیدائشی گناہ بچہ اس کا عقیدہ نہیں ہے یعنی ایک انسان اسلام ایک انسان کو کوئی ڈیفالٹ انسنٹ مانتا ہے بائی ڈیفالٹ انسان کیا ہے انسنٹ ہے معصوم ہے بعد میں وہ گناہ گار بنتا ہے لیکن عیسائیت کا فیدہ کیا ہے پیدائشی کیسا ہے پیدائشی گنہ گار آروپی پیدا ہوا یہ اب یہاں روتے روتے آروپی ہے گناہ گار ہے آپ بتائیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم کو پیدائشی اسلام جو ہے عزت دیتا ہے تم گناہ نہیں ہو ہم کو اسلام لیکن دوسرے ادیا ہم کو بتاتے ہیں تم گناہ گار پیدا ہوئے پیدائشی گناہ گناگار تم پیدائشی سزا کے لائق اچھا اس کا سولوشن بھی کیا ہے کہ تمہارے گناہ کسی کے اوپر نیک انسان کے اوپر ڈالے گئے اس کو سزا دی گئی اور تمہارے سارے گنا کو اس نے بھگتا ہے یہ دوسری مصیبت پہلا گناہ بھی تو میرا نہیں تھا وہ میرے سر آیا اب میرا دوسرے کے سر گیا یہ کیا چل رہا ہے یہ چل رہا تو بھی کیا لیکن اسلام ایسا دین نہیں اللہ دیکھیے ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہم روپیہ پیسہ گھر بار اور اس میں اس میں پڑے رہتے ہیں کھیتی باڑی میں اور کیا کچھ نہیں ہمارے زیورات ہمارے لباس اسلام سب سے بڑی نعمت ہے جو انسان کو ایسی سوچ دیتی ہے جس میں گھٹن نہیں ہے گھٹن نہیں ہے ایک آدمی کے پاس بڑا گھر ہے لیکن اس کے پاس ذہن میں تنگی ہے اس کے, اس کے پاس کوئی اصول نہیں ہے اس کے پاس کوئی سوچ کے لیے وسعت نہیں ہے تنگی جہن ہے اس کے لیے اسلام اس کو مینٹل کو وسعت دیتا ہے کھلا میدان دیتا ہے سوچ کے لیے ایک دم اچھی بیلنس سوچ دیتا ہے اسلام اس سے بڑھ کے اور کیا نعمت ہوگی اللہ نے فرمایا پبی دیکھ لیفراہ ایمان والوں کو چاہیے کہ اس سے خوش ہوں اس پرآن سے اس اسلام سے یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں اسلام بہت قیمتی چیز ہے بہرحال اللہ تعالی نے قران کریم میں سورۃ فاتھر ایت نمبر 18 میں بھی یہ بات بیان کی ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے ولا تزر وازره وزر اخرا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا ہے۔ وان تدعو مثقلۃ الى حملها لا يحمل منه شيء اگر کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کو اٹھانے کے لیے میرا بوجھ تو اٹھا ملمن ہشئی کوئی کسی دوسرے کے گناؤں کا بوجھ چاہ کے بھی اٹھا نہیں سکتا ہے جس کا گناہ اس کے ہی اوپر و لوکھا قربا چاہے کتنا ہی قریبی رشتے دار کیوں نہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھا سکتا ہے دنیا میں آدمی لے لیتا جھوٹا الزام دوسرے کا اوپر کسی کو بچانے کے لیے آخرت میں ایسا نہیں چلے گا ہر انسان اپنے عمل کے لیے رسپانسبل ہوگا کسی دوسرے کو رسپانسبل نہیں خراب دیا جائے گا کسی اور کے گناہ کے لیے کسی اور کو سزا نہیں ملے گی یہ آخرت کا قاعدہ یہ سور فاطر کے آت نمبر اٹھارہ ہے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتا ہے بعض لوگ دنیا میں بھی ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات انسان آخرت کو صحیح طور سے سمجھ نہیں پاتا ہے اور کسی کو گناہ کی دعوت دیتا ہے اور بولتا ہے ٹھیک ہے تمہارا گناہ ہمارے اوپر ہے ہے نا ایسے لوگ بھی رہتے ایسے بولتے ٹھیک ہے میں بول رہا تو کر تیرا گنا میں لیتا اپنے اوپر یہ بولنے کی باتیں ہیں یہ ایسی بات ہے کہ ایسا ہی آدمی یہ زبان سے اپنے کریمات نکال سکتا ہے جو آخرت کی سنگینی کو نہیں جانتا ہے جو آخرت کی سنگینی کو نہیں جانتا ہے بہت سارے لوگ ہیں بولتے شراب پی ادھر ہے نا بولتا تو پی تیرا گنا میرے اوپر یا بدا دے پاتیا بولے غلط ہے نا بولے تیرا گنا ہم لیتے اگر گنا رہیں گے تو ہمارے اوپر ہے کئی لوگ اس طرح سے بولتے ہیں غلط باتیں کا گنا اپنے اوپر لینے کی بات کرتے ہیں یہ دھوکے والا وعدہ ہے یہ کیا ہے دھوکے والا وعدہ ہے ایسا وعدہ نہیں جو حقیقت میں پورا ہو سکتا ہے کیوں اس لیے کیا آخرت میں ایسا ہو नहीं نہیں سکتا ہے دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سور البوت میں آت نمبر بارہ تیرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قول الف اور آمن جن لوگوں نے انکار کیا کفر کیا وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں اتب سبیلنا وایا کو تم ہمارے راستے پہ چلو تمہارے گنا اگر گناہ ہے نا یہ تمہارے گناہ ہم تمہارے اٹھا لیں گے اگر یہ گناہ ہے جو ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم آخرت میں ہمارے پر تمہارا گنا ہے لیکن ہم جیسا کر رہے ہیں تم آج بھی دنیا میں بولتے ہیں لوگ اگر یہ غلط ہے تم کرو تو صحیح گناہ رہیں گے نا میرے پر تمہارا گنا ہے اتنا سخی قرضہ لیتا ہے اس کا نہیں لے گناہ لینے کے لیے تیار ہے لے گا کوئی آدمی کوئی آدمی سے بولے گا نہیں کیونکہ آخرت کا عقیدہ پختہ نہیں ہے دیکھیں گے کل کا کل وہ خود کمزور ہے آخرت کے عقیدے میں تبھی تو اتنا بھیٹ ہو گیا کہ دوسرے کے گنا لینے کے لیے تیار ہے کم ہم تمہارے گنا اٹھا لیں گے تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اپنے اوپر لے لیں گے اللہ تعالی فرماتا ہے ماہوم بے خاملی نا من خطایا ہوں نہیں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے گناہ میں سے کچھ بھی اپنے اوپر اٹھا سکے تھوڑا بھی نہیں اٹھا سکتے جہنم جب دیکھے گا آدمی یوم یفر المر امن عقی ہی وہ وہ ہی وہ بنی قیامت کا منظر جب تک سامنے نہیں ہے ہری ہری سوچتی ہے بہت فلسفیانہ باتیں سامنے آتی ہیں لیکن قیامت کا جب منظر آئے گا سامنے اللہ تعالی فرماتا یوم یفر المرء من اخی آدمی اپنے بھائی سے جان چھڑا کے بھاگے گا فرار ہو وہ و ہی وہ ابی اپنی ماں سے اپنے باپ سے بھاگے گا وہ صاحبتی ہی بنی اپنی بیوی سے بھاگے گا اپنی اولاد سے بھاگے گا لکھول منہ یوم یغنی اس دن ہر ایک کو ایک ایسی فکر ہوگی جس میں وہ خود ہی مبتلا ہوگا سب کو بھول جائے گا اس کا ٹینشن اس کو ہوگا نفسی نفسی رب سلم سلم اس وقت میں ہر ایک کو اپنی فکر ہوتی ہے ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی زلزلہ آتا ہے تو کسی کو فکر ہوتی ہے کسی کی پہلے آدمی باہر بھاگتا ہے پھر سوچتا ہے کس کو بچانا آدمی کو ایسی حالت ہوتی ہے آگ لگ جاتی ہے کیا ہوتا ہے قیام وہ انٹرنیشنل لیول پہ زمین میں زلزلہ آئے گا ایسا زلزلہ آئے گا کہ زمین نے ایسا زلزلہ کبھی نہیں دیکھا وہ ایسا دن ہوگا ادا زلزال وہ دن جس دن پوری زمین اپنی شدت سے زلزلے سے کان گی زمین کو ہلایا جائے گا پوری زمین پہ زلزلہ آئے گا کیا حال ہوگا عمارتوں کا کیا حال ہوگا لوگوں کا کیا حال ہوگا گاڑیوں کا کیا حال ہوگا سمندروں کا کیا حال ہوگا پہاڑوں کا وہ دن ایسا بڑا بھیانک دن ہوگا اس سے بھیانک دن زمین نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُم مِن خطایا هُم مِن وہ تھوڑا بھی کوئی چیز بھی گناہوں میں سے ان کی نہیں اٹھا سکتے ہیں اپنے اوپر بوجھ نہیں لے سکتے ہیں, اِنَّهُمْ یہ, بولتے ہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں افقال ہاں ایسا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ساتھ ان کے بوجھ اٹھائیں گے طور پر یوم القیامت یا اما خانو قیامت کے دن قیامت کے دن ان کے جھوٹ کے بارے میں ان سے ضرور پوچھو گی ہے ایک آدمی دوسرے کے گناوں کا بوجھ اپنی مرضی سے نہیں اٹھا سکتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کو گمراہ کرتا ہے تو یہ وہ صورت ہے کہ اس کے چاہے نہ چاہے بغیر اس کی چاہت پر کچھ موقف نہیں ایک آدمی اگر دوسرے کو گمراہ کرتا ہے تو اس کا اپنا گنا گمراہ ہونے کا الگ اور اس آدمی کی گمراہی کا گنا اس پر آ جاتا ہے پھر یہ چاہے بھی تو اور نہیں بھی چاہے تو گنا آنا ہی آنا اس کے اوپر تو ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے کسی کے گنا کا بوجھ نہیں لے سکتا ہے کوئی آدمی اپنے ماتے حت تو میرا گلام تھا تو میرا نوکر تھا تو میری بیوی تھی تو میرا بیٹا تھا اتنے احسان کہ میرے گنا تو لے لے کوئی آدمی اپنے گناہ کسی پر ڈال نہیں سکتا ہے کوئی آدمی دوسرے کے گناہ اپنے اوپر لے نہیں سکتا ہے یہ آخرت کا قائدہ ہے لیکن اگر کسی انسان نے دنیا میں کسی دوسرے کو گمراہ کیا تھا غلط راستے پر ڈالا تھا تو یہ چاہے نہ چاہے اس کے اوپر گمراہ ہونے کا اور کرنے کا ڈبل گناہ ہوگا اب گناہ آئے گا سمجھ میں آ رہی بات کہ دوسرے کا بوجھ کیسے آتا ہے جب دوسرے کے بوجھ کا سبب یہ بنتا ہے دوسرے کا گناہ کب ایک انسان کے حصے میں آتا ہے اس وقت آتا ہے جب اس کے گناہ کا سبب یہ بنتا ہے بہت بچنا چاہیے اس سے کہ ہم کسی کے گناہ کا سبب بنے ہیں۔ کیسے ہوگا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ان کافروں سے انکار کرنے والوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ذرا بتاؤ تو صحیح یعنی تم نے اب تک کیا سیکھا قرآن سے کیا تم نے اللہ کے کلام کو جانا کیا نازل کیا تمہارے رب نے کالو اثاطیر اولین یہ بس پہلوں کی کہانیاں ہیں وہ کیا کہتے ہیں بھائی ابراہیم علیہ السلام کی بھائی پچھلی کہانیاں یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کوئی خاص بات نہیں یہ پہلے کہانیاں چلی آتی رہی یہ بھی کہانیاں ہیں تو قرآن کی باتوں کو کیا کہتے ہیں مشرقین کفار یہ پچھلی کہانیاں ہیں پرانی کہانیاں ہیں بس باتیں ہیں میروزار یہ ایسا اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ اپنے گناہوں کا پورا پورا بوجھ اٹھائیں جو کچھ کیا اس کا پورا بوجھ اٹھائے وہ امین اوزار بغیر علم اور علم کے بغیر انہوں نے دوسروں کو جو گمراہ کیا اس کا بھی گناہ اپنے اوپر اٹھائیں اس کا بھی بوجھ اپنے اوپر اٹھائے ضرور اللہ خبردار کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھاتے ہیں اس کو قرآن کریم سورہ النحل نہ نمبر چوبیس پچیس میں اللہ نے بین تو ایک آدمی اگر دوسرے کی گمراہی کا سبب بنتا ہے دوسروں کو غلط راستے پر ڈالتا ہے تو ایسا آدمی خود وہ گنا تو ہے گمراہ کرنے کا اس نے جو گناہ کیے اس کا بھی گنا اس کے اوپر آتا ہے اس لیے اسلام کے بارے میں دین کے بارے میں اپنے دل سے کچھ بھی فتوی دینے سے بچنا چاہیے کوئی بھی غلط بات اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں یا حلال و حرام میں یا قرآن اور حدیث کے بارے میں بولنے سے بہت بچنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بغیر علم کے کچھ کہنے سے کوئی دوسرا آدمی گمراہ ہو جائے اور اس کا گناہ ہم پر آ جائے من قبی بغیر علم علی من نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ کی روایت میں فرماتے ہیں کہ جس کو بغیر علم کے فتوا دیا گیا تو اس کا گناہ فتوا دینے والے پر ہے ہم بہت آسانی سے بول دیں رہے کیا ہے کیا ہے کبھی کبھی بہت جوش ہوتا ہے ایمان کا تقوی کا بہت ہوتا ہے حرام ہے ایک دم کبھی تقوی جوش میں ہوتا ہے کبھی شہوتیں جوش میں ہوتی ہیں تو آدمی اپنے دل سے کچھ بھی بولتے بہت احتیاط کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ایک حدیث بیان کی ہے نیکی اور گناہ کے تعلق سے کہ ایک آدمی دوسروں کی نیکی اور گناہ میں کیسے حصہ دار بن سکتا ہے آپ فرماتے ہیں من احیا سنت من سنتی جو آدمی میری سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں مر گئی ہیں لوگ نہیں جانتے ہیں جو آدمی مر جاتا ہے اس کو لوگ بھول جاتے ہیں تو جیسے سنتیں ہیں ان کو لوگ بھلا چکے ہوں پھر کوئی آدمی آئے اللہ کا نیک بندہ آئے اور پھر علم کی بنیاد پر اس سنت کو زندہ کرے من اح من سنتی جو آدمی میری سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کرے ہناس ہن اور پھر لوگ بھی اس پر عمل کرنے لگے کا نا لہو مسلو ازری من عاملہ با کے لیے جس نے اس پر عمل کیا ہے ان سب کا اجر ہوگا اب بتائیے آپ اگر باہر چھوڑیے اپنے گھر ہی کے اندر اپنے دوستوں ہی میں پانچ دس آدمی کو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم کی دس ہی سنتیں سکھا دیں دس آدمی کو دس دس سنتے کتنے ہوتی سو سو فری میں آپ کو زندگی بھر کاؤنٹر آپ کا اور اگر آپ سو سنتیں ہزار لاکھ آدمی کو سکھا دیں کتنا ادر ہے تو پیسہ بہت جلدی سمجھ میں آتا ہوں نیکی بہت دیر سے سمجھ میں آتا اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے کان اللہ اجریمن لائن کسمین اجور شی لیکن اس کو جو ادر ملے گا ان کی نیکیوں میں سے کچھ کمی نہیں ہوگی کہ ان کی جیب میں سوتے میں سے ہاتھ ڈال کے نکال کے اس کو دیا جائے نہیں ان کے آما نامے سے چھین کے اس کو نہیں دیا جائے گا ان کو اپنے عمل کا ثواب ملے گا اور اس کو بھی ان کا ثواب ملے گا ڈبل ایسا کیسا ہوتا اللہ ایسا کرتا ہے یہاں کیسا ہوتا اس کو اوریجنل اس کو زیروکس ٹرو کاپی ایسا نہیں اس کو بھی اوریجنل اس کو بھی اوریجنل اللہ تعالی اس کو بھی نیکی دے گا اور اس کو بھی نیکی دے گا اس کو عمل کی نیکی دے گا اس کو عمل کا رہبر بننے کی نیکی دے گا دونوں کو ملے گا اسی لیے فرمایا کہ اس کو حضر ملے گا عمل کرنے والے کا لیکن عمل کرنے والے کے اجر میں کمی نہیں ہوگی اللہ اس کا لے کے اس کو نہیں دیتا ہے. اللہ اپنے پاس سے دیتا سخی اس کے پاس بہت کچھ بادشاہ فَعُمِلَ اور جس آدمی نے کوئی بدات گھڑ کے لوگوں میں پھیلائی اور لوگ اس پر عمل کرنے لگے کا نیالیہ اوزار اور منہ ملا جو لوگ اس پر عمل کریں ان سب کا گناہ اس کا بوجھ اس پر بھی ہوگا لا من اوزاری من بها بھاشن اور اس بدات پر عمل کرنے والوں کے بوجھ میں گنا میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی یعنی اگر کسی نے بدعت پہ ڈال دیا کسی کو تو بدت پر عمل کرنے والے کو اس کا گنا ملے گا لیکن گناہ نہیں کر کے بدات عمل نہیں کر کے صرف سکھانے کی وجہ سے اس کو گنا ملے گا تو اس لیے بدا ایجاد کرنا کتنا خطرناک ہے آپ اس حدیث سے سمجھ کر سکتے آدمی سو رہا ہے لیکن چونکہ اس نے کسی کو بدت سکھائی تھی کسی کو گناہ سکھایا تھا کسی کو غلط کام سکھایا تھا یہ سو رہا ہے بلکہ بعض اوقات تحج پڑھ رہا ہے لیکن کسی اور کو گناہ بدات سکھا دی وہ بدات کر رہا ہے اس کا گناہ اس کی تحجد کے باوجود اس کے مال نامے میں آ رہا ہے کتنا بیاانک معاملہ ہے تو کبھی دوسرے کا گناہ اس پر آتا ہے لیکن وہ کیسے آتا ہے اچانک نہیں آتا اس کا اس کا کوئی رشتہ نہیں آ گیا, اس کے اکاؤنٹ میں کہاں سے آگا بھائی دوسرے کا بل اس کے گھر کو آ گیا, ایسا نہیں ہوتا کیسے آتا ہے جب یہ اس کا سبب بنے کسی دوسرے کو گنا سکھائے تو پھر اس گناہ کو سکھانے سے اس کا گناہ بھی اس پر آتا ہے اور اس کا اس کو ملتا ہی ہے یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے اور شیخ الاد بانی نے ابن ماجہ میں اس کو صحیح کہا ہے بھی کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے دوسرے کا گناہ اس پر کیسے آتا ہے یہ کچھ سخت باتیں ہوتی ہیں جو کبھی کبھی یہ ہونا چاہیے تھوڑی کڑواٹ دوائی کی میٹھے زہر سے بہت اچھا ہوتا ہے بلکہ مٹھائی سے زیادہ اچھی دوائی ہوتی ہے اس لیے کہ مٹھائی صحت نہیں دے سکتی ہے دوائی صحت دیتی ہے اللہ کے عزم سے بعض اوقات ایک آدمی گنا پھیلاتا نہیں ہے کسی کو سکھاتا نہیں ہے کسی کو دعوت نہیں دیتا ہے لیکن گناہ کا نمونہ بن کے لوگوں کے سامنے آتا ہے لوگ اس کی مرضی کے بغیر اس کو دیکھ کے اس سے گناہ سیکھتے ہیں اس کا بھی گناہ اس کو ملتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو گناہ کا نمونہ بننے سے بچا ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو سکھانے کی نیت نہیں کرتا ہے لیکن یہ موڈل بنتا ہے گنا کا اور لوگ اس کو دیکھ کے گنا سیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کے گنا سیکھنے کی وجہ سے یہ گنا کا نمونہ بنا اس وجہ سے بھی اس کے عمل نامے میں گنا جاتا ہے کیونکہ سبب یہ بنا گنا کا ایجاد کرنے والا گنا کو آم کرنے والا یہ بنا اپنے عمل کے ذریعے سے اس لیے اپنی عملی زندگی کی سلاح کرنا بہت ضروری ہے آج ملتا ہاں ہمارا ہمارا جیرے نہیں آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ اگر آپ کو دیکھ کے کوئی کم سے کم اولاد ہی صحیح اگر ایک آدمی کو دیکھ کے اس ہے اس کی اولاد کا گناہ کس پر آئے گا اس کی, اس کی وجہ سے وہ بگڑا ہے سبب یہ بنا ہے اس لیے اپنے کردار کو سنبھالنا سنوارنا بہت ضروری ہے ہم کسی اور کے لیے گمراہی کا نمونہ گنا کا نمونہ نہ بنے اس کی کیا مثال ہے کیا دلیل ہے آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے آپ فرماتے ہیں لا تُقْتَلُ نفسٌ ظلمًا اِلَّا كَانَ عَلَبْنِ آدم الاولی اول <سؤال> من سن القتل ایک آدمی جو بھی آدمی زمین پر ظلمن قتل کیا جاتا ہے تو اس کے گناہ کا ایک حصہ ابن آدم کے پہلا بیٹا جو ہے قابیل آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حابیل قابیل قابل قاتل یاد رکھیں اس کو تو قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو اس قتل کی وجہ سے قیامت تک کے جتنے مرڈر ہوں گے جتنے قتل ہوں گے ظلمن ان تمام مقتولین کا جو ظلم کا گناہ تھا قتل کرنے والوں کا جو گنا تھا اس کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے اس پہلے بیٹے کو ملتا ہے جس نے پہلا قتل کیا تھا کیوں اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیوں لیمن سن الق قتل اس لیے کہ وہ پہلا آدمی ہے جس نے قتل کی بنیاد ڈالی ہے پہلا مرڈر اس نے کیا اس کا دیکھ کے لوگ مرڈر کرنے لگے اس نے پریکٹس دیا لوگوں کو مرڈر کرنے کی اس نے ٹریننگ کلاسز کھولا تھا مرڈر کی نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت سمای اس نے کسی کو تربیت نہیں دیا قتل کی لیکن وہ آدمی ہے جس کو دیکھ کے لوگوں نے قتل کرنا شروع کیا اس کے عمل کو اپنے لیے نمونہ بنایا گناگاروں نے تو یہ اس لئے دوسروں کے گناہ کا حصہ اس کو ملتا رہے گا آدمی اپنی عملی زندگی کے بارے میں سوچتا نہیں ہے, تو تو میرا, نہیں ہے میرا اللہ کا معاملہ ہے نہیں آدمی سوچے آدمی جاگے کہیں ہو سکتا ہے کوئی اس کو دیکھ کے عمل کر رہا ہو یہ کرتا نا تو میں بھی کروں گا یہ کرتا ہے تو میں بھی کروں گا تو یہ اس کے عمل کا ذریعہ بنا اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو پاک کریں تاکہ کوئی ہم کو دیکھ کے غلط کام نہ کرے اور اس کا گناہ ہمارے امان نامے میں نہ نا آئے تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے یہ دوسری شکل ہوئی دوسرے کا گناہ ہمارے اکاؤنٹ میں آنا ہے نمبر ایک شکل کیا ہے کہ ایک آدمی دوسروں کو مس گائڈ کرے گمراہ کرے تو گمراہ جو ہوں گے اس کا گناہ اس پر آئے گا نمبر دو کسی کو گمراہ نہیں کیا لیکن خود گمراہ ہوا اور اوپن گمراہ ہوا فیمس گمراہ ہوا تو اس کو دیکھ کے دوسرے بھی اس کو اپنا نمونہ بنا کر اس کی طرح گناہ کرنے لگے اور اس کے نامے میں نمونہ بننے کی وجہ سے ان کا گنا آیا تیسری صورت قاف ہے جو قیامت کے دن ہوگی کیا صورت ہے ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال درونفلس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلوم ہے تم کو مفلس کون ہے مفلس کون ہے صحابہ نے کہا المفلسین ملا مل درہم اللہ متا ہمیں مفلس کنگال وہ ہے جس کے پاس نہ کوئی درام ہو نہ کوئی اس کے پاس پونجی ہو کوئی اس کے پاس سرمایہ نہ ہو کچھ بھی نہیں کنگال آدمی ہے کنگال کون ہے کنگال ہو جس کے پاس مال پانی نہیں ہے ہماری دبان میں پیسہ پانی نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں آپ نے کہا ان مفلس میری امت میں مفلس وہ ہوگا قیامتی مفلس میری امت میں وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا نماز لے کے روزہ لے کے زکات لے کے نماز کی نیکی لے کر آئے گا امال نامے میں روزے کی نیکی اس کے امال نامے میں ہوگی زکات کی نیکی اس کے امال نامے میں ہوگی نمازی روزے دار زکات دینے والا ویا تیق شت امہاد و قد افہاد لیکن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر جھوٹی توہمت لگائی ہوگی وہ آ مال اہاد فلا مال کھایا ہوگا وہ سف کا دم اہادا فلاں کا خون بہایا ہوگا اور در بہادا اور کسی کو پیٹا ہوگا کسی کو پیٹا ہوگا فلاں کو گالی دی فلاں پر جھوٹا الزام لگایا زبان کا استعمال کیا فری میں ہے بولو کچھ بھی جھوٹا الزام لگایا ہوگا فلاں کا مال کھایا ہوگا پلا پارا ہوگا پلا کا خون بہایا ہوگا اکرما لہادا و سفم احاذہ و با بہادا فیو پہا دام حسنا و حادامن حسناتی آخرت میں تو کوئی ڈالر ہے نہیں کوئی نوٹ ہے نہیں کوئی سونا چاندی ہے نہیں آخرت کی کرنسی کیا ہے آخرت کی کرنسی ہے انسان کی نیکیاں جو اس کے آما نامے میں ہوں گی اور جو اس کی ترازو میں تلیں گی جو جنت میں اس کو لے جانے کا سبب بنے گی تو کیا کیا جائے گا وہ آئیں گے اس نے میرے کو گالی دیا تھا بدلہ میرے کو ملا نہیں اور اللہ تو انصاف کرنے والا ہے مالک یوم الدین جو بدلے کے دن کا مالک ہے جو بدلے کے دن کا مالک ہے اس دن سارے اکاؤنٹ کلیئر ہو جائیں گے کوئی اکاؤنٹ باقی نہیں رہے گا ساری بند کتابیں کھلیں گی اس دن یوم وہ دن جس دن ساری چھپی ہوئی باتیں سرائر سارے بھید اس دن کھولے جائیں گے کئی باتیں زندگی میں چاہے وہ نیکیوں کے اخلاص کے اعتبار سے ہو یا وہ کینا کپٹ بوگ ذریعہ اور شرک اور کیا کچھ نہیں ہے وہ گناہ ہو دونوں جو ہے سامنے لائے جائیں گے کئی نیکیاں اخلاص کے ساتھ آدمی کسی کو پہچانتا نہیں کوئی آدمی زندگی بھر اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرتا رہتا ہے کوئی آدمی گاؤں کا شہر کا کوئی آدمی اس کو ویلو نہیں دیتا کوئی پہچانتا نہیں ہے لیکن اللہ کے پاس اس کی بڑی ویلو ہوتی ہے فرنیچر کپڑوں میں پیبن لگے ہوئے سائیکل پہ جاتا سائیکل پہ آتا گھر دیکھیں گے تو گھر میں لگانے کے لیے لائٹ کے لیے پیسے نہیں ہے اس گریب آدمی ہے لیکن اس کا اخلاص اس کا مقام اللہ کو معلوم ہے اور کئی ایسے ہوں گے کہ جو بظاہر اچھے دکھائی دیتے لیکن اندر گندگی ہے قیامت کے دن وہ سب سامنے آئے گا پر میں اد امین حسنات ہی وحاد امین حسنات اس کو اس کی نیکی سے دیا جائے گا اس کو بھی اس کی نیکی سے دیا جائے گا یعنی حقدار آئیں گے گالی گالی کا حساب لو اس کی نیکی لیے جاؤ خوش جاؤ مارا تھا لو تو مطلب لگائی تھی یہ لو نیکی اس کی جاؤ اکاؤنٹ کلیئر اس کی نیکیوں میں سے لے لے کے حقداروں کو دیا جائے گا کتنی مصیبت ہوگی آدمی کے لیے ایک نیکی کیا قیمت ہوگی اس کی ادار ایک نیکی کی کیا قیمت ہوگی آدمی کتنی نیکیاں کرتا ہے لیکن دیکھیے یہاں کیسا ہو رہا ہے اس سے بھی بچنا چاہیے نمازی اور روزے دار حاجی زکاتی جو بھی ہے لیکن یہ, یہ حقوق بندوں کے جس میں لاپرواہی انسان کرتا ہے اپنی نیکیوں کے گھڑے میں اپنے ہاتھوں سے سوراخ کرتا ہے اسی لیے علما نے کہا نماز وغیرہ پڑھ کے آدمی کو بے فکر نہیں ہو جانا چاہیے تو نماز تو پڑھتے نہیں یہ کیا ہے نماز جائے گی دوسرے کے ہاتھ میں تیری اتنی اچھی پڑی ہوئی جو یہیں ریجیکٹ ہو گئی وہ تو ہو گئی وہ ایکسیپٹڈ ہوں گی ساری نیکی آپ سوچئے ایک نیکی ایکسیپٹ ہونا اللہ کے پاس کتنی مشکل معاملہ ہے یعنی پھولوں کا پورا ارخ نکال کے عطر نکال کے اس کی اور دبا بڑا کے ہوئے ان میں بچا ہوا وہ دیا جائے گا دوسروں کو کتنی قیمتی چیز ہے وہ ساری نیکی قیمتی دوسروں کو بانٹ کے حقداروں کو حق دیا جائے گا اور ان فن سنات ہو قبل ان یقام ایسا بھی تو ہوگا کہ حقدار زیادہ ہوں گے دکھایا زیادہ تھا کمایا کم تھا ایسا بھی تو ہوگا تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر فیصلہ معاملہ تمام ہونے سے حساب چکتا ہونے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو کیا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ فرماتے ہیں او خدام ان خطایا ہوں فتر ہتالئی ان کے گناہ لیے جائیں گے اور اس کے اوپر ڈالے جائیں گے ان کے گنا کبھی کیا نہیں گناہ اس لیکن اس کا گنا بھی باقی ہے اور اس کے ساتھ ظلم کیا تھا اس کے ساتھ گرا معاملہ کیا تھا اس کے گنا لے کے اس پہ ڈالے جائیں گے سو متور حفیار اور پھر اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کو امام مسلم نے والسلہ میں ذکر کیا ہے اس حدیث سے بہت ہی سنگین بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک انسان کو عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات میں بھی صحیح ہونا چاہیے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد اللہ کا حق بندے کا حق دونوں کو دیکھ کے چلنا چاہیے بعض اوقات اللہ کے حق ادا کر کے بندہ آئے گا بندوں کے حق ادا کر کے نہیں آیا اب بندے وہاں پر اگر کمپلین کریں گے اگر تو پھر اس کا معاملہ سنگین ہو جائے گا اب اس کے نماز روزہ زکوات والی نیکیاں لے کے ان کو دی جائیں گی اور ان کے گناہ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ڈال دی جائیں گے اتنی نیکیاں لے کے آیا لیکن جہنم میں گیا اس کے اوپر کیا تھے سارے گنا اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت تو یہ آخرت کا قاعدہ ہے کہ اللہ تزیر واضح تنوزر اخرا کہ کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا لیکن اس میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر اس نے کسی کو گمراہ کیا تھا تو ظاہر بات ہے یہ سبب بنا تو اس کا گناہ بھی اس کے امال نامے میں آئے گا اگر یہ پریکٹیکل بیڈ ماڈل بنا دوسرے کے لیے اور دوسروں کے لیے پروتساہن ملا اس کے گناہ دوسروں کو اس کے گنا سے ترغیب ملی یہ برا نمونہ بنا تب بھی دوسروں کا گنا اس کے عمل میں آئے گا عامل نامے میں آئے گا اور تین اگر اس نے اپنا اللہ کا اکاؤنٹ کو کلیئر رکھا اور انسانوں کے ساتھ ظلم ستم کا اور انسانوں کے ساتھ میں ان کی عزت ان کے مال ان کی جان اس کے سلسلے میں اس نے لاپرواہی کا معاملہ کیا سب کو دکھا کے گیا وہاں پر وہ بھاگ نہیں سکتا وہاں پہ پکڑا جائے گا تو یہ تین باتیں اس میں ہم کو اس قائدے میں سمجھ میں آئی آئیے آگے بڑھتے ہیں وہ إِلَّا اب ہم دوسرے قائدے پر آ رہے ہیں پہلا قائدہ کیا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا نمبر دو اب نیکی کے سلسلے میں قاعدہ کیا ہے وہ اللہ سلیل انسانی کسی آدمی کے لیے کسی انسان کے لیے اگر ہے تو وہی ہے جو خود اس نے کمایا ہے کوئی انسان اگر مالک ہے یہاں پر لیل انسان یہاں پر لام جو ہے لام التملیک ہے کوئی کسی دوسرے کی نیکی کا مالک نہیں ہے ہفتہ ہفتہ یہاں نہیں چلتا ہے کہ دوسرے کما رہے گریب بےچارے اور یہ بولا تیری نیکی مجھ کو چاہیے نہیں کوئی کسی کی نیکی چھین نہیں سکتا ہے دنیا میں ایک آدمی دوسرے کی چیزوں کو چھین لیتا ہے آخرت میں ایسا نہیں ہوگا کہ نیکیاں لے کر لوگ آئے اور کوئی رشتہ داری کی وجہ سے کوئی مالک ہونے کی وجہ سے کوئی کسی اور اثر کی اور دب دبے کی اور پاور کی وجہ سے کسی دوسرے کی نیکیاں اپنے لے لے لے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کوئی کسی کی نیکیوں کا مالک مستحد حقدار نہیں ہے وہ اللہ سلیل انسانی علامہ صاحب آدمی کے لیے انسان کے لیے تو بس وہی ہے جو خود اس نے کوشش کی ہے سعی کے معنی عربی زبان میں کوشش کے ہوتے ہیں آدمی اپنی کوشش کا مالک ہے آدمی اپنے کوشش کے انجام کا حقدار ہے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے اس میں ذرا بہت سارے مسائل اور ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے قرآن کریم کا صرف ترجمہ کافی نہیں ہے اس کا صحیح فہم ہونا بھی ضروری ہے جو مسائل اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ کیا, کیا ہم دیکھتے ہیں اسے ایک مسئلہ جڑا ہوا ایسارے سواب کا ہم نیکیاں کر کے پہنچاتے ہیں پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے تو ہماری نیکیاں ہم دوسرے کو دے رہے ہیں ملتی کہ نہیں ملتی قرآن قیادی بتا رہی ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جو خود اس نے کمایا ہے انسان کے لیے وہی ہے جو خود اس نے کمایا ہے انسان کے لیے وہی ہے جو خود اس نے کمایا ہے اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیت صورت البقرہ آیت نمبر 133-134 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تل کا قَدْ متن <تصفح> پچھلے نبیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہودیوں سے کیا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام بڑے بڑے نبی ان کے باپ دادا میں نبی آ رہے ہیں تو بعض اوقات انسان کے اندر نیک باپ دادا کی وجہ سے کمار چڑھ جاتا ہے یا ہمارے خاندان اولیاء کا خاندان ہیں تو ہم بھی کیا جانے والے سیدھا جنت میں اللہ تعالی نے یہاں پر فرمایا کہ تل کا امت خَلَت قد یہ امت تھی یہ ایک جماعت تھی قد خلط یہ چلی گئی ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اسماعیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یہ چلے گئے سب تل کا امت خَلَت لَهَا مَا خلچ کا کا ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا ان کی کمائی پہ تم لوگ انجوائے نہیں کر سکتے دنیا کی مالداری پہ کر سکتے اخرت کے اوپر نہیں کر سکتے اللہ ہمارے والدین ایسے ولی اللہ تھے ہمارے باپ دادا سب کے ہمارے باپ کون ہیں نبی اب بتائیے ہم میں سے کون ایسا ہے جس کے باپ نبی نہیں ہے آدم علیہ السلام ہمارے باپ نہیں ہے نبی تھے تو ہم سب نبی کے اولاد ہیں لیکن نبی کی اولاد ہونا کیا انسان کو جنتی بنا سکتا ہے نہیں نبی کے لیے نبی کا عمل نبی کے بیٹے کے لیے نبی کے بیٹے کا عمل ہے آپ بتائیے نو علیہ السلام کے قصے میں نو علیہ السلام کشتی میں چڑھ گئے بیٹھ گئے سوار ہو گئے اور ساتھ میں ایمان والے بہت تھوڑے وما آ من ماہ اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حود میں نو علیہ السلام کے ساتھ بہت ہی تھوڑے لوگ ایمان لائے اسی ستر کے آس پاس لوگ ایمان لائے کتنے سال محنت کیے ساڑھے نو سو سال ایوریج میں ایک بھی نہیں بیٹھتا ہے اب بتائی ساڑھے نو سو سال دس سال کے ایوریج پہ ایک بیٹھتا ہے اتنے اتنی محنت تھوڑی مان رہا ہے بیٹا گھر کا ہے اس کو آواز دے رہے ہیں طوفان شروع ہو چکا ہے کشتی میں بیٹھ چکے ہیں بنئی اور کم مانا یا بنائی اور کم یا بنائی اور کم مانا چلے ہیں بیٹے کو اے میرے پیارے بچے بنائی بچے کو پیار سے بولتے ہیں اے پیارے بیٹے بچے ارک مانا سوار ہو جا ہمارے ساتھ ایمان لا انٹری ملے گی ایمان لا سوار ہو جا سوار ہونے کا ٹکٹ تھا کیا ٹکٹ تھا ایمان لاؤ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کو ہی اس میں سواری کی اجازت تھی لیکن بیٹے نے کیا کہا کالا سوی الا من الیمن ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے سوی الا جبل میں جاؤں گا پہاڑ پہ الا جب لن من منل میں پناہ لوں گا پہاڑ کی پہاڑ کی پناہ لے گا اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ہر آدمی کا ایک پہاڑ ہوتا ہے ہر آدمی کا ایک پہاڑ ہوتا ہے اللہ کی پکڑ کے مقابلے میں کوئی پہاڑ ٹکتا نہیں ہے اللہ کی پکڑ سارے پہاڑوں کو ڈبو دیتی ہے یہ سوچنے کی چیز ہے اس سے آدمی جتنا زندگی میں سبق لے سکتا ہے اتنی بڑی قرآن کی جو قصے ہیں اس میں بہت سارے سمبولک میسجز ہوتے ہیں آدمی اس کو اپنی زندگی میں نو علیہ السلام کا قصہ ہے ارے نو علیہ السلام کا بتایا کیوں تیرے کو اللہ نے کہانی سنانے کا مقصود ہے نہیں تیری زندگی سے اگر جڑی ہوئی نہیں ہوتی یہ چیز اللہ نہیں بتاتا تجھ کو اللہ کوئی چیز بے فائدہ بیان نہیں کرتا ہے تیری زندگی سے جڑی ہوئی ہے اس کا ایک پہاڑ تھا نیمن الماء میں پہاڑ کی طرف جاؤں گا پہاڑ کی پناہ لوں گا مجھ کو یاسیم و الماء وہ پہاڑ مجھ کو پانی سے بچائے گا علیہ السلام نے اس کو ریپلائی دیا جواب دیا قَالَ لَا الْيَوْمَ من امر اللہ اللہ مرحم ارے نہیں آج اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے سوائے اس کے جس پہ خود اللہ رہ کرے وہ ہے بہ نوجو نغرقیم اور بات ہو رہی تھی ابھی ڈسکشن جاری تھا دونوں میں بات چیت ہو رہی تھی نو علیہ السلام کوشش کر رہے تھے اس کو سمجھانے کی وہ حال بین دونوں کے بیچ میں ایک بڑی موج آ گئی پک نہ مینن ڈوبنے والوں میں سے دوب گیا ہو ڈوب گیا ایک دم تھوڑا بات ہو رہی ہے پہاڑ پہ جا رہا ہوں کا ایک پہاڑ پہ جاتا تھا نہیں جا سکتا پہاڑ پہ اور پہاڑ پہ جاتا بھی تو نہیں بچتا کیونکہ اللہ کے حکم سے آدمی بچتا ہے اور اللہ کے حکم سے ڈوبتا ہے پہاڑ پہ جائے یا آسمان میں چلا جائے اللہ اگر ڈبونا چاہے تو ہو اللہ کے مقابلے میں کوئی سہارا کام نہیں دیتا ہے اللہ کے مقابلے میں کوئی سہارا کام نہیں دیتا ہے اللہ کے مقابلے میں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں اگر کوئی پنا ہے تو وہ ایک ہی پناہ ہے وہ خود اللہ کی پناہ ہے یا نہیں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں اگر کوئی پناہ ہے تو صرف ایک ہے وہ کس کی پناہ ہے خود اللہ کی ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری طرف پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ میں تیرے عذاب سے تیری پکڑ سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں کیونکہ ایمان یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈر کے بھاگتا کدھر آدمی اللہ سے ڈر کے اللہ کے پاس بھاگنا ہے عجیب ہے دنیا بھر میں کیا ہوتا اس سے, کے اس, کے اس سے ڈر کے اس کے پاس بھاگے اس سے ڈر کے اس کے پاس بھاگے لیکن ایمان ایک عجیب چیز ہے اور یہ مارفت کا کمال ہے بندہ یہ جب جانے کہ اللہ کی پکڑ آنے والی ہے تو بھاگنا کدھر ہے اللہ کی طرف کیوں اللہ کی پکڑ سے اللہ کی سوا کوئی نہیں بچا سکتا ہے. اللہ کی سوا اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. تو یہ یہاں پر وہ اللہ سلیل انسانی اللہ ماسا آدمی کے لیے اس کا حق اسی پر ہے جو خود اس نے کمایا ہے کسی دوسرے کی کمائی کمالی کو نہیں بن سکتا ہے نبی کا بیٹا ہے اللہ نے کیا فرمایا نو علیہ السلام دعا کر ڈوب گیا ٹھیک ہے نو علیہ السلام کو چین نہیں ہے نو علیہ السلام کو چین نہیں ہے بیٹا ہے بیٹا ڈوب گیا چلو یہاں ڈوب گیا وہاں جلے نہیں یہاں پانی میں ڈوبا ہے وہاں آگ میں نہ ڈوبے ایک کوشش اور ہی صحیح یہاں عذاب میں آ گیا وہاں کا عذاب اس سے بڑا ہے وہاں کے عذاب سے تو بچائیں گے چلو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ان نبنی بن اہلی اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے میرا گھر والا ہے وہ میری اولاد ہے اللہ میرا گھر کا آدمی ہے, ممبر ہے فیملی ممبر ہے اللہ تب اللہ تعالیٰ نے منو علیہ السلام کو تمبی کی کہا کہ اے نو ان لئی من انہل تیرا گھر والا نہیں ہو انہو عمل غیر صالح اس کا عمل اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا نبی سے کیا کہا جا رہا ہے اے نبی آپ کا بیٹا آپ کا آپ کی آب کا گھر والا وہ ہے ہی نہیں ان گئی رسوال ہے اس کا عمل اچھا نہیں تھا اس کا عمل اچھا نہیں تھا اللہ کا فیصلہ رشتے پر نہیں ہوتا ہے اللہ کا فیصلہ عمل پر ہوتا ہے نبی کے لیے بھی قانون بدلتا نہیں نبی کے لیے بھی قانون بدلتا نہیں انمل انغیر رسوال ہے فلا تس علی ماں صلاح کا بھی علم اور مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں مت سوال کرنا جس کا تم کو علم نہیں ہے ان آئی دکان تکن امین الجاہلی اے نو تم کو میں بعض نصیحت کر رہا ہوں جاہلوں میں سے مت بنو کیا بات ہے اس کا عمل صحیح نہیں ہے ہمارا قاعدہ رشتے پہ ہے رشتے داری کی بنیاد پر بچاؤ کی بات کرتے ہو تم تو علم والے ہو میں تم کو تمبیر کر رہا ہوں اے نو اللہ تعالیٰ نو علیہ السلام سے کہہ رہا ہے اے نو ان آئی دقان تکون امین الجاہلی اے نو میں تم کو تمبی کرتا ہوں واضح کرتا ہوں نصیحت کرتا ہوں تو جاہلوں میں سمت بننا ہے اللہ کا قائدہ بدلتا نہیں ہے کسی اور کے اعمال کی بنیاد پر کسی اور کو مقام نہیں ملتا ہے دنیا میں نہیں ملتا آگر میں ملے گا کوئی آدمی جا کے بولے میرا بھائی بہت بڑا ڈاکٹر ہے میرے کو جو جاب یہاں پہ ہاسپٹل میں چلتا اس کا اس کے ساتھ تمہارا تمہارا کوئی کمپنی میں بہت اچھے جاب پہ آپ کا بھائی دوست رشتے دار کوئی بھی ہے آپ جا کے بول تنخواہ تو میرا بھائی بھی کام کرتا ہے آپ یہ کون سا طریقہ ہے آپ کا نہیں ملے گا جو عمل کرے گا بدلا پائے گا کسی کے عمل کی وجہ سے دوسرے کو نہیں ملے گا وہ اپنے عمل کا مالک ہے وہ اپنی کوشش کا مالک ہے کسی دوسرے کے عمل پر وہ حق نہیں جتا سکتا ہے اللہ تعالی کسی دوسرے کی بنیاد پر کسی دوسرے کو اللہ یہ کہ خود اس کے پاس ایمان و عمل ہو اور وہ سفارش کرے تو چلتا ہے سمجھاری بات آج دنیا میں بہت سارے مسلمان بھائی ہمارے بےچارے بھولے بھالے قرآن سنت کا عائل میں تو بولا بھالا ہی رہتا آدمی پھر کوئی بھی آ کے چیل کاوا اٹھا کے لے جاتا اس کو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے تو اس کو استعمال کرنا سیکھے اور عقل کے استعمال کرنے کے لیے قرآن و سنت ضروری ہے نہ آدمی کیسی عقل چلا تھا آپ کو معلوم ہے حلال بھی حرام حرام بھی حلال صحیح غلط غلط صحیح باطل بدات سنت شرک سب الٹا پلٹا کر کے رکھ دیتا ہے قرآن سنت کا علم آج کتنے مسلمان ہیں اولیاء اللہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے میں ہم کو یہ دے ارے کیا دے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے تھے نیک انسان تھے تیرے پیارے تھے تو تو ہم کو یہ دیں تم کو کیوں ان کو دیں گے نا ارے بھائی آپ یہ دنیا میں آپ کسی کے پاس جائیں بادشاہ کے پاس جائیں اور کہیں فلاں صاحب کتنے نیک ہیں کتنے اچھے ہیں پانچ ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں برابر کام پہ جاتے ہیں ہر سال حج کرتے ہیں زکات برابر نکالتے ہیں تو مجھ کو کچھ دو ان کے مجھے تم کو کیوں دے بھائی ان کا ان کے لیے کتنی عجیب بات ہے آپ سوچیں اس کو کہ کسی اور کا نام لیں گے آپ مانگ رہے ہیں تو اس کی تمہارا رشتہ کیا ہے اس اس کے عمل کا اس کو ملے گا تمہارے عمل کا ہاں اگر وہ سفارش کرے کہ ان کو دے دو تو اور بات ہے وہ سفارش کرے قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے بعض بندوں کے لیے ان کو جہنم سے نکالا جائے گا تو وہ ان کی عزت کے لیے اللہ کرے گا کہ کسی نیک کی وجہ سے کوئی بڑا اس کے بولنے پہ بات مانگ لی اور بات ہے لیکن کوئی دوسرے ہی کسی کا نام لے کے کچھ مانگ رہا ملتا ہے نہیں ملتا ہے اس کا اس کے ساتھ اس کا اس کے ساتھ تو یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا تل کا امت تم قب خلچ لہا ماں کا سبت یہ امت تھی یہ ایک جماعت تھی یہ اچھے لوگ تھے جو چلے گئے لہام کا کا سب ان کے لیے وہ ہے جو خود انہوں نے کمایا ان کی کمائی ان کے لیے تمہاری کمائی تمہارے لیے ان کے امال کا بدلہ ان کے لیے ہے تمہارے اعمال کا بدلہ تمہارے لیے ہے اور, اور وہ جو عمل کرتے تھے اس کی پوچھ تم سے نہیں ہوگی وہ جو عمل کرتے تھے اس کی پوچھ تم سے نہیں ہوگی یہ صورت البقرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے کافی ہے اس لیے کہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ اگر میں بیچ میں چلا جاؤں تو بات ادھوری رہ جائے گی اس لیے اس کو میں مکمل طور پر انشاءاللہ اگلے درس میں لوں گا کہ یہ جو قاعدہ ہے کہ آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کا اسی کو یعنی حقدار مانا جائے گا وہی اس کا مالک ہے اور اس کے ذمن میں جو اشارے ثواب وغیرہ کے مسائل ہیں ان اس کے دلائل اگلے درس میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیقدہ فرمائیں گے سبحان الله بھاندھی سکھا نکل رہا ہوں بہن دیکھا اچھا بندہ الاستا